اشہر واللہ <سؤال> الہتی لنلہ وحبہ لہا شریف لہا فا اشہر ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فا ان الحديث الحدیث الله اللہ وخیر الحدیث محمد صلی الله علیہ وآلہ وشر نبور محدثاتها وکل مہدثت بداوہ اعوذ باللہ سبلی ادوال آنو منت وسب آن لم آن مینل مشرقی فرما دیجیے نبی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حاضری سبیر یہ میرا راستہ ہے اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں آزاد بصیرہ اور میں بصیرت پر ہوں سوچ سمجھ کر بلانے والا ہوں میرا بلاوا کوئی جذباتی بلاوا نہیں ہے بلکہ میں نے اچھی طرح تھا غور و فکر کے بعد اس پکار کو لگایا ہے آنا میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مانو صابہ آئی اور میری استفا کرنے والا ہر کوئی بصیرت پر ہے اندھا نہیں ہے دلائل کی روشنی میں دین کو سچا جاننے کے بعد اور باطل ادیان کو جھوٹے سمجھنے کے بعد اچھی طرح اور جان لینے کے بعد اس دین پر جم کر اس کی پکار لگا رہا ہے میں بھی اور میرے مطین و اللہ اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یا اس کے دین میں کوئی نقش وما ان من المشرکین اور میں اعلان کرتا ہوں یہ اعلان کی ہے کہ میں محمد رسول اللہ مشرقوں میں سے نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل جامعہ آیا مبارکہ ہے جس میں ہمیں بصیرت پر ہونے کا حکم ملا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے متوین ہونے کی صورت ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم ان کی طرح افحاد بصیرت کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ وقف تعارفی وسف بیان کیا اور قرآن جتنی بھی فضیلوں میں بیان کرتا ہے اہل ایمان کے لیے وہ انہیں کے لیے محمد الرسول اللہ ولدینہ ماں اور جو اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ کون ہے جو اس کے متبع ہے اور اس کے متبع کون ہیں جو اصاب بشیرت اب اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ان کی پکار کا ملخص خلاصہ یہ ہے کہ ان کی پکار میں کہیں بھی آپ کو یہ بو نہیں آئے گی کہ وہ کسی قبیلے کی طرف کسی خاندان کی طرف کسی قوم کی طرف روٹی کپڑا مکان کی طرف اپنی ذات کی نمائش کی طرف بلاتے ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کا ہر بلاوا اس پر منتج ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف سے مبوس ہیں اور صرف اللہ کی پہچان اور پھر پہچان کے بعد اللہ کی اور عبادت کی طرف بلاتے ہیں کیونکہ ہماری پیدائش کا مقصد وحید یہی ہے وماس الجن و ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور عبادت کے طریقے ہم خود نہیں جان سکتے اور نہ اللہ رب العزت نے قرآن کو اور اپنی کتب کو ہر شخص پر نازل کیا نہ کسی پتھر پر نازل کیا بلکہ چنے ہوئے انتہائی بہترین انسانوں پر جو انسان ہونے کے باوجود انسانیت کی ہر خوبی میں زرج نفل ہوا کرتے تھے پوری قوم ان پر انگلی نہیں رکھ سکتی تھی کسی اعتبار سے بھی کسی اخلاقی خامی یا انسانی کمزوری کی ایسی کسی شکل پر جو کہ ایک برائی ہو بلکہ وہ مجسمہ خوبی ہوتے تھے لوگ یہ مانتے تھے کہ ہے تو انسان مگر اس جیسا ہے کوئی ان کو چن دیا اور ان کے ذریعے عبادت کے طریقے سکھائے وہ خود بھی صاحب بصیرت ہیں اور ہمیں بھی صاحب بصیرت ہونے کی شکل میں اپنے متبعین ہونے کے وقت سے نوازتے ہیں اور بس جو ان کا متبع ہو گیا وہ تو جنت میں جائے گا فرمایا کہ کل امتی ہر ہاں میرا امتی جو ہوگا یب کل جنت وہ جنت میں داخل ہوگا ان من اب سوائے اس کے جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا کیلا ومن ابا یا رسول اللہ ان شاء اللہ کے رسول وہ کون ہے انکار کرنے والا فرما من اطانی جس نے میری اطاط کی فدا فل جن و جنت میں داخل ہوا وہ من اور جس نے میری نا کی تو اس نے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علی و صحیح وسلم کی سب سے بڑھ کر برداری یہ ہے کہ ہم بصیرت حاصل کریں ہم اپنے رب ذوال جلال کو قرآن و سنت کے ذریعے پہچانے جتنی پہچان ہوگی اتنی عبادت جو ہے وہ خالص ہو جو اللہ کو پہچانتا نہیں اس کے دل کے اعمال کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتے انا بس اللہ کی طرف رجوع اللہ کا خوف توقل اللہ کی یقین غیر اللہ کے نہ ہونے کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں امڑتی ہوئی اللہ کی تعزیب سے ہوا دل جب دل ایسا ہوگا تو آغاز سے ان اعمال کا صدور لازمی ہے جو کس دل کی پہچان کروا رہے ہیں جب یہ دل سمجھ والا ہی نہیں ہے جب شعور ہی نہیں ہے بس سن کر اسلام لایا ہوا ہے سنی مسلمان کا مطلب ہے سن کر اسلام لایا ہوا ہے درست ہے کہ جب کوئی کافر سے مسلم ہوتا ہے یا آنکھ کھول کر اسلام میں سنجیدہ ہوتا ہے تو سن کر اسلام لائے والے لوگوں میں سے ہی ہوتا ہے وہ جمل ہوتا ہے اس کا اسلام مگر اس کے بعد اسے مفستر کرنے کا حکم ہے اسے سمجھنے سمجھانے کا حکم ہے تو پرما ابل اللہ میری پکار صرف اللہ کی طرف ہے بسبحان اللہ اور اللہ تبارک و تعالی پاک ہے ہر ایک کمزوری سے کہ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر غیر کی پکار لگائی جائے غیر کی طرف بلایا جائے جب غیر کے پاس ہے ہی کچھ نہیں سب اسی کا ہے سب اس کے محتاط ہے تو اللہ ہی طرف بلانا چاہیے واہ آنا من مشرقین صرف اسی پر بس نہیں کی بلکہ اس بصیرت کا ایک اور تقاضہ بھی ہے اس میں نبی علیہ اس نام نے نہنو نہیں آنا کہا اللہ کے حکم سے آنا اس لیے کہ ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے کہ وہ مشرقین سے اپنی برات کرے مشرقین اس پر شمار نہ ہو اور یہ بات کچھ آپ سے باعث نہیں ہے سمجھنے کے اعتبار سے کہ پہلی امت ایک فرق میں تقسیم ہے جَاءَتْهُمُ تفربہ پہلے کتاب نے جتنا بھی تفر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المسدو نے خبر دی کہ بہتر صرفوں میں تقسیم ہوئے بنو اسرائیل یہود اور اکہتر میں نسارا تقسیم ہوئے اور تہتر میں میری امت تقسیم ہوگی تو یہ سب تقسیم ہونے والے مجرمین ہیں سوائے ایک کے جو حق پر رہے اس راستے پر جمے رہے جس پر اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے تھے تو صرف اس کا ملا کہ اللہ کی عبادت کرے مخلصین ہوگا خالص دین اس کا جتنی عبادت ہو جو بھی ہمارا عقیدہ عبادت میں آئے جو بھی ہمارا قول عبادت میں شامل ہو جو بھی ہمارا عمل اللہ کی عبادت کہلا سکے وہ دخ نشین اللہ اس میں جو دین ہم نے لیا ہو طریقہ لیا ہو دیر رابطۂ حیات کو کہتے وہ غالب اللہ کی طرف سے آیا وہی سے ہو اس نے غیر اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کی حمید نہ اس پر بخش نہیں کیوں یکسو ہو باقی ادیان فاطل سے باقی لوٹی شریعتوں سے باقی گندے عقائد سے کٹا ہوا ان سے حمیف ہو یکسو اب جو ہے وہ نماز قائم کرے زکعت ادا کرے لال قدیم قیمت وہ مستقیل دین ہے تو میرے بھائی جب یہ سبق ہو چکے اور یقینا اس وقت اسلام کا نام کے اعتبار سے غلبہ آج مسلم کہلانے میں کوئی ڈر نہیں قتل ہونے کا زبہ ہونے کا بلکہ ان کا فائدہ ہے ایک بڑے سے بڑے ہند کو بھی عید کے دن دھوکے دھلے کپڑے پہن کے ٹوپی سے ٹکا کر اپنے سر پر, پر بڑا منہ نیچے کر کے عید کی نماز پہ جانا پڑتا ہے اس کی زندگی کا پورا جو ہے اس وعنی. وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر مبنی ہو یہ مجبوری ہے بلکہ اسلام کے فوائد ہیں بہت اسلام میں جافر ہونے کے لئے. یہی وجہ کے نفاذ کشیر ہے اور گمراہ پھر کے اسلام کے لبادے اوڑے ہوئے ہر جگہ پر موجود ہیں اور یہ ایک آزمائش ہے اور افحاد بصیرت ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی جو یہ کہہ کے یہ موضوع ہمیں نہیں اچھا لگتا اکثر آپ ہی موضوع ہے آپ تو پھٹے والی بات کرتے واللہ وہ اللہ وہ دین نہیں سمجھا تمام انبیاء علی السلام اسلام اسی لیے محوس ہوئے کہ لوگوں کو حق کی پہچان کرا دیں اور حق کو اللہ نے ایسا بنا دیا اس کا ٹبل جو نا گوشت ہدا کو گمراہی سے متبین کر دیا جیسے سیاہ اور سفید جدا جدا ہے جیسے موت اور زندگی میں فرق ہے اسی طرح صحت واقف میں فرق جو ہے وہ انسان کے لیے واضح فرمایا ورنہ تو ये اللہ افط اللہ یہ درد ہے کہ تحتر میں سے ایک فرمایا کہ کل لوہا سب آپ کے مستحق واشلہ سوائے ایک کے فرمایا رسول اللہ وہ کون ہے اللہ کے رسول فرما الجما وہ جماعت جماعت سے مراد اہل سننا الجماعت وہ لوگ جو صحابہ کے طریقے پر تابعین کے طریقے پر تبا تابعین کے طریقے مہدسین کرام آئین کے راستے پر چلے وہ راستہ جو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفاتی نام اصلی نام ہمارا صرف مسلم ہے اتنا ہی کافی مگر جس وقت طرح طرح کے سرکے مار وجود میں آئے قدریہ جامعہ شیعہ مرزیا اس وقت جو لوگ سنت کے ساتھ اور افرآن کے ساتھ چنتے ہیں علمی طور پر ان کا نام اہل سنبال جماعت یا اہل الحدیف کہا گیا یہ صرف کہ نام اپنی نام سوچنے میں اس میں احناف بھی شامل ہے ہنا بلا بھی شامل ہے شوافیں بھی شامل ہے مالکی بھی شامل ہے اس میں تمام مسلمین شامل ہیں جنہوں نے کسی فرقے کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھا بلکہ بالکل اس ٹھیک راستے پر بنیاد کے اعتبار سے رہے رہا احکامات میں اختلاف تو احکامات کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی سنت کو کوئی حاطہ نہیں کر سکتا علماء کے اشتہادات علماء کے شبحات دیوان حدیث کے بعد میں جمع ہوئے پہلے حدیث بکھری ہوئی تھی جمع نہ نے قرآن و سنت سے بہت جگہ ایسا استدلال اشتہار اس دن بات کیا یہ قرآن اور سنت کے منافی اس طرح ہو گیا کہ بعد میں حدیث جمع ہوئی تو فیصلہ اس کے خلاف ہوا اور اس کے لیے آئین نے پہلے متنوع کر دیا تھا کہ ہم نہ تمہارے بھوٹ باندھ جائیں ابو حنیفہ رحم اللہ جن کی تکلیف سب سے زیادہ کی جاتی ہے انہوں نے کہا باقاعدہ قولی کی خبر رسول اللہ جب رسول اللہ کے قول کی خبر مل جائے اللہ علیہ وسلم میری بات کو توڑ دینا اور فرمایا تھا اضاف الحدیث حدیث جب صحیح حدیث آ جائے ابو حنیفہ کا ناجا طریقہ راستہ رابطہ ہوئی تو یہ مادن المسلمین اختلافات ہے اس میں نیت نیک ہو کوشش ثابت ہو تو کوئی کسی بھی نتیجے پر پہنچ جائے دل صاحب وہ اللہ کے رسول کا عمل سمجھ کر کر رہا ہے اللہ اجر سے خالی نہ لوٹائے گا یہاں تک کہ محقق سے غلطی بھی ہو جائے گی تو ایک ثواب ملے گا اگر صحیح جائے گا اللہ کی پسندیدہ بات پر پہنچ جائے گا دو اجر ہوگے مگر وہ اختلاف جو قفر و صرف کے اختلاف جو توحید اور صرف کفر اور اسلام کے ایمان اور بےمانی کے اختلافات کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص غور نہ کرے اور کہ مجھے میرے اختلافات اچھے نہیں لگتے میں تو بس سب کو صحیح سمجھتا ہوں سب کیسے صحیح ہو سکتے ہیں کیسے یہ بات درست ہو سکتی ہے ایک شخص کہتا ہے کہ جو کبروں پر جا کر نظر و نیاز کرتا ہے غیر اللہ کی پکار مشکلوں میں لگاتا ہے حاجت روار مشکل کشار سمجھ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے قرآن اسے کافر کہتا ہے حدیث اسے مشرق کہتی ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ایک شخص کہتا ہے یہ اولیا اجلہ کی محبت ہے اور ایسا کرنا چاہیے دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں یہ دونوں اللہ کے رسول کے راستے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ حدیث رسول بھی وہی ہے قرآن بھی وہی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا لہذا ہم حدیث کے بغیر سنت کے بغیر قرآن کی کوئی تشریح نہ مانے گی دوسرا کہتا ہے نہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور احادی مبارکہ اس وقت کے لیے تھی اب ہم تفریح اپنے عقل اور اپنے فلسفے سے کریں گے تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں ایک کہتا ہیں قرآن محفوظ کتاب ہے معمول کتاب ہے اس میں کوئی چیز بھی کم نہیں ہوئی اور اس کی تفسیر محمد کی سنت پندال اس میں وہ بھی محفوظ ہے دوسرا اس کا کہتے ہیں قرآن بدری کتاب اس میں تو جو آل رسول کے سزائر کے وہ ختم کر دیے گئے یہ تو وہ کتاب نہیں ہے اور وہ کہتا آئین ما معصوم ہے ہمارے ام دیا علیہ الصلاط اسلام وہ بھی گویا معیار حق ہو گئے اور وہ صحابہ کو کافی کہتے ہیں جنہوں نے قرآن کو منتقل کیا جنہوں نے حدیث کو منتقل کیا جب منتقل کرنے والے واقع ہی معاذ اللہ اصطر اللہ اسلام کے دشمن اور خائن اور بھوکے باز تھے تو پھر اسلام ہی کا دشمن یہ شخص ہے اور پیشہ لگا رہا ہے اسلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے خال رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو پتہ نہیں چلا ساری زندگی کہ ان کے ساتھ کون لگا ہوا ہے معذلح استفر اللہ جو ان کے بعد نمبر ایک ہو رہے ہیں، نمبر دو ہو رہے ہیں نمبر تین ہو رہے ہیں وہ سارے کو خواہ رہے ہیں ماض اللہ استفر اللہ اتنے اسلام کوئی بھی جائز نہیں میرے بھائی ایک سب کہتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کریں گے تاریخی پر مبنی ہو ہر شعبے میں اسلام کی روشنی پہنچ گئی نئی کا نہاریہ اس کی راتیں دن کی طرح ہیں یہ ایک ایک کسی کو سلجھاتا ہے انسانی زندگی کو ایسی پالیسی دیتا ہے کہ اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی میں کوئی بھی زمانہ کیسے بھی مشکل حالات ہو اسلام میں رہنمائی موجود ہے اس کا یہ ایمان ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ ہم اکیسویں صدی سے گزر رہے ہیں اس وقت خلافت راستہ کا نظام ناگابر عمل اور ایک حاتمہ اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسلام کی سزائیں وختیانہ سزائیں اور ایک ظالم مختص ہے اور وہ کہتا ہے میرا تخیلاتی لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا ہے اور دو کتے اپنی بغلوں میں اٹھا لیتا ہے اس کا لیڈر اگر یہ فوجی تھا تو اس کا لیڈر خالد بن ولید ہو جاتا ہے صفی کیا مسلمین میں کمانڈر نہ تھے کیا خالد الدن ولید کے مداخ کے پار تک نہیں کچھ سار میں ان پر ذریعہ کتابیں لکھی اور کہا کہ اس زمانے میں اس شخص نے وہ جنگیں لڑی ہیں کہ آج عقل کو دیوانہ کر دیتی ہیں کہ یہ کس طرح سے پہنچتا تھا اور کس طرح سے حملہ آبر ہوتا تھا اور اس کی اسکیم کیسی اتنی زیادہ تھی اور اس کی پلاننگ کتنی زبردست تھی ایسا جنرل دنیا میں شاید کم ہی دوبارہ پیدا ہو اسٹیج پر فخر نہیں جسے مستفیٰ کمال پاشا پر فخر ہے جس نے ہر روز اسی اَسی اولا کو پھانسیاں دی جس نے ترکی عورتوں کو گھروں سے نکال کر پردے کے بغیر کیا جس نے نسارا کا کرتا پہن کر مسلمان جوانوں کے لیے فرض قرار دیا ہم نسارہ کا کرتا پہنو جس نے اسلام کے قانون کے عورت کے لیے وراثت میں آدھا حصہ مرد کے مقابلے میں اس کو ختم کر دیا اور آپ برابر حصہ ہو گئی غلط جس نے کہا قرآن کو ترکی میں لکھو آزان ترکی میں پڑھو نماز ترکی میں پڑھو وہ کافی وہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح عرب مسلمانوں کے اندر کافر مشہور ہے اس کو اپنا تفیع لی کہتا ہے یہ فرق مسلمان حاکم برابر ہو سکیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ شخص اللہ کی شریعت کا راستہ روک رہا ہے اپنی شریعت نافذ کر کے کیا وہ اور اللہ کی شریعت کے مطابق حکم کرنے والے برابر ہیں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اللہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ زانی مرد اور عرب یہ تمہارے معاشرے کے دو ممبر ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے صحابت ایسی غلطی ہوئی رضوان اللہ علی مجمعین اور اپنے آ کر خود اپنے یہ سزا نبی اکرم وسلم سے مطالبے پڑھ لی اور مرد نے بھی خود سزا کو قبول کیا یہ متقی لوگ یہ خام میں سے رضوان اللہ علی مجمعین ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے پیارے بھائی پیاری بہن اب اس کو پتھر ماریں گے مار مار کے ہلاک کر دیں گے یہ آسان کام وہ سوچ کر انسان کے جسم کے اندر کبتی کف جو ہے تاری ہو جاتی اور اللہ کہتا ہے بلا خشک ان کی بیمار رافت خبردار اللہ کے خبر دین میں کوئی نرمی جامن جیر نہ ہونے پائے اللہ سب سے زیادہ نرمی کرنے والا رحمت کے اس نے کتنے حصے کیے سور حصے ایک حصہ پوری دنیا پہ تقسیم کیا جو میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں آپ میرے ساتھ ماں کے ساتھ کرتی جانور اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے انسان جانوروں کے ساتھ اور جانور انسان کے ساتھ کرتا ہے اس سب محبت ایک وہ حصہ جو دنیا ساری میں مخلوق میں تبدیل کیا ننانوے اپنے پاس رکھے اس رحیم و کریم نے اس جن کا یہی علاج تجویز کیا کہ اس عزم کو کاٹ کر پھینک دو جب چار دوا ہو گئے اب اس عزم کو نہیں کاٹو گے تو یہ بے وقوفی ہو گیا آئے نہیں میرا گردہ میں نے کبھی بھی نکلوانا نہ نکلوا خود نکل جائے گا اب ڈاکٹروں سے سمجھدار ہیں ان کا یہ فیصلہ الگ ہی فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹرس کا علم محیط نہیں ہے اللہ کا علم جو محیط ہے ہر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو اپنی سوسائٹی سے ختم کر دو یہ شادی شدہ ہے چار چار دوا ہو چکے ہے پتھر مار مار کے آلات کرو بلا خوش کم دا دار ختم تھی دین اللہ دین کے معاملے میں کوئی نرمی دامن جینا مدافعت اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور جو حکام یہ سزائی بدل دے اپنی سزائیں نافذ کریں کئی جگہ نا سزائیں یورپ ہمیں کیا کہے گا دنیا ہمیں کیا کہے گی اور طالبان کی طرح ہم پر ڈیزیکیٹر برسائے گی ہمارا کیما کر دے گی کیا آخر مرنا نہیں اگر کیما ہی ہو کر مرنا لکھا ہے تو آپ کے نیچے آ کر ہو جائیں گے یہ کون سی بات ہے کہ اللہ کی تکلیف سے کبھی کو بچا بھی ہے کتنے کابر ہیں جو آج تک زندہ ہے سب مر گئے کون اس کے نام کو جانتا ہے اگر نام باقی ہے عزت کے ساتھ تو ہم اور رسول کا ارے مسلاد اور جتنی خیر دنیا میں ہے یہ انبیاء دیا اور کی تعلیمات کا نتیجہ ہے یہ جو ماں بہن کی حرمت ہے خالہ کی حرمت کا کفی کی حرمت ہے یہ سچ کی جو عزت ہے یہ جھوٹ سے جو نفرت ہے جو ملاوٹ کو جو برا سمجھا ہے سب انبیاء کی تعلیمات ارے مسلط وہ نہ ہوتے یہ دنیا میں خیر نہ ہوتی یہ سب ان کی تعلیمات کے نتائج ہیں کہ کفار میں بھی بڑی خیر موجود ہے نکاح کرتے کون بدکاری کو اچھا سمجھتا ہے نکاح کو اچھا سمجھتا ہے کلنٹن کا کیا حال یہ تھا جب جھوٹ ثابت ہو گیا تھا ساری دنیا کے سامنے روایا تھا آج بھی دور دور یہ سب ہم دیا علیہط وسلام کے بقیہ زاد ہیں ان کی تعلیمات کے تو ہمیں تو ایسا نبی ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بڑا نبی ہے کہ امام الانبیاء ہے عیسا آئیں گے دنیا پر ضرور نازل ہوں گے اور نازل ہونے کے بعد محمد کی شریعت پک کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہر کے آخر ہے اور یہ اللہ کے اسکول نے خود نہیں بنائی <عليش> یہ آسمان سے نازل ہوئی جتنی اللہ کی پہچان اتنی اس کے کہا جاتا ہے کہ جی اسلام میں وہ ہمارے ساتھ ہیں اگر توحید میں ہم جدا جدا ہیں وہ شرک کے قائل ہیں ہم اسے شرک سمجھتے ہیں وہ اسے اولیاء کی محبت سمجھتے ہیں ہم اسے صحابہ تہین سمجھتے ہیں وہ اسے انصاف سمجھتے ہیں ہم اسے اندار عزیز سمجھتے ہیں وہ اسے قرآن کے ساتھ عزت مگر ہم امریکہ پر روکنے میں تو سارے اکٹھے ہیں اسلام نافذ کرنے میں تو اکٹھے ہیں اسلام ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں رب زلجاز کا صحیح معنوں میں تصور نہ ہو جب تک اللہ کی پہچان نہ ہو کسی چیز کی پہچان ہوگی تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے جو شخص ماں باپ کے مقام کی بصیرت میں رکھتا اسے بات واس کرتے ہیں، سارا واضح ایک عالم اسے بصیرت سے امکنار کرتا ہے والدین کون ہیں نشانات بتاتا ہے کس طرح تجھے انہوں نے پالا کس تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے یہاں تک پہنچایا تو اس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا اگر ان کے حقوق اس کے دل میں ابھرا ہے تو اب خدمت کے لیے کسی کہنے کی ضرورت نہیں اب اسے وہ وقت یاد آئے گا جب بھی وہ خود باپ بنے گا اس کا بیٹا رات کو نہیں آئے گا اور اس کو چین سے نیند نہیں آئے گی اٹھ اٹھ کر دعائیں پڑے گا کبیر ہے کبھی ہے بیودی کہتی بھی ہے آپ کو تو سوچا آپ کو کیا ہوا آپ نے صبح جانا بھی ہے صبح صبح اپنے کام پر وہ کہتا بتایا ایسی تو کوئی بات نہیں دل میں اس کے بیٹے یعنی جب تک وہ اب اسے پتا چلتا ہے میرے باپ کی قدر کیا بصیرت کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا جو اس کی یکسائی پر ایمان رکھنے کے لیے کائنات کے اندر غور نہیں کرتا اپنی جان کے اندر غور نہیں کرتا سائنس کے اندر غور نہیں کرتا جو تک جدپور اور تفکور سے کام نہیں بیٹا جو دن اور رات میں سوچنے کے لیے نہیں بیٹھتا علیحدہ نہیں بیٹھتا اپنے مالک کے لیے اس کے دن میں جب مالک کا خوف اس کی عظمت اس کی طرف نابت اس پر سبق کچھ اس سے محبت کا ساتھی مارتا وہ سمندر نہیں ہے قربانی کو جی کیسے چاہے گا جب محبت ہاتھی مارنا شروع کرے گی ورنہ چاہے گا کہ یہ دن اس کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہر کو دے دے یہ سر ہے یہ نوجوان اس طرح قربان کر رہے ہیں جو اللہ کے لیے امریکہ اور اس کے حواریوں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ اور مرتدین کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ جیسے جان کی قیمت ہی کوئی نہیں دس ہزار امریکی فوجی بھاگ گیا بی بی سی کی نیوز ہے ملنے گا مل کینیڈا میں تو اکثر گیا ایک ہزار انگریزی فوجی بھاگ گئے انگلینڈ کا کیوں بھاگ رہے ہیں وہ کیسے لے رہے ہیں ان کے میں تو تفوور یہ آپ بیٹھتے ہیں تو کسی بنیاد پر بیٹھتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی تصور ہے درخت درس کریے آخرت کی نجات کا اور میں یہ بیٹھ رہا ہوں درخ دے رہا ہوں تو کوئی تصور ہے یا اللہ اگر ہم تصور کے بغیر ایمان اور عقیدے کے بغیر درس دیں گے نہ اس میں کوئی اثر ہوگا نہ سنے ہوئے میں کوئی اثر ہوگا نہ اس سے کوئی عمل میں اضافہ ہوگا نہ نجات کا سامان بنے گا بلکہ اللہ نہ کرے یہ ہمارے اوپر گواہ بنے گا اللہ ہمیں ایسوں میں سے نہ کرے اللہ اس کو میرے لیے رابطے نجات کا باعث بنا دیا موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے آپ نے بات کی تھی کہ ایک نکاح بات کی اور امید کی بات کی اور آپ نے کچھ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بجار کو آپ صحیح جیت پیش ہیں اور ایک سائڈ میں وہ جیسا دلی میں ہے کہ میرے سامنے جس طرح پکا مزہ ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں یعنی کہ وہ کو ہے ایک طرح صحیح کو ہے تو اس کو اس کو اگر وہ شخص قرآن حدیث سے محبت کرنے والا اور اسلام پر چلنے والا اسلام کے لیے قربانی دینے والا اور اس وقت میں خاص طور میں وہ حس اللہ میں اور جس کو شیزان کا دشمن ہے وہ اللہ والے سے محبت مجاہدین سے محبت کرنے والا اور امریکہ کے ساتھ لڑنے والوں سے پیار کرنے والا اور امریکہ کے حوالے مسلمانوں کو کرنے والوں کا دشمن ہے تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ابو حنیف اور رحمہ اللہ کیونکہ آئمہ میں سے ہوئے تو اس کے جیس میں یہی گمان ہے کہ ابو حنیف اور رحمہ اللہ کے ہاں بھی کوئی اور نہیں ہوگی یہ سب صرف ایک دلی سن کر آ جائیں گے بالکل درست فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے فراخوں پر میں اس پر عمل کروں گا مگر اس کے دل میں ایک بےطمینانی ہے کہ میں علماء سے پوچھوں گا کہ اگر ابو حنیفا رحم اللہ نے فتویٰ دیا تو ان کے پاس کیا تھا اب وہی پر ہو گیا کہ ابو حنیفہ رحم محلہ کو یہ حدیث نہیں پہنچتی یا جو بھی وجہ تھی ابو حنیفہ رحیم اللہ کے فتوے میں دمیل نہیں وہ انہوں نے اس کیا اشتہاد کیا آیات کے یا حادث یہ صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام اب وہ مان جائے کہ صحیح حدیث ہے یہ منسوخ بھی نہیں ہے جو آپ فرماتے مقوم بھی وہ ہے ارب و حفر الحمد کے تب آ احترام کے باوجود ان کے فتویٰ اس دن بعد اشتہاد پر متنے اس کا فرق ہے کہ یہ حدیث شکاری کرے کریں نہیں حدیث جو چینج کرے گا تو وہ پھر دین کو نہیں صحیح طرح سے سمجھا بالکل دین, دین کو نہیں سمجھا اس واسطے کے دین میں اسے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط مقصود ہے اسے اپنے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے آئمہ واجب الاحترام ہے واجب الطاط صرف اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود امام محمد نے اور امام ابو یوسف نے پچاس فیصدی سے بھی زیادہ مسائل میں احکام میں ابو وانیف رحم و اللہ کے ساتھ اختلاق کیے ہے عقیدت صحافیہ یہ اس دن عبدالسلام نے دیکھا اور شروع میں آپ مقدمہ میں فرم گئے تھے اس دن عبدالسلام سے کہا گیا کہ نے کوئی بیان کیا تو اس کو ہنسی ہیں آپ دے جائیں انہوں نے کہا کیا میں عقل کا اندھا ہوں جب میرے پاس دلیل پہنچ جاتی ہے تو میں دلیل پر عمل کرتا ہوں تو پھر ہنسی ہونے سے کیا مرائی جائے گی ہونے سے مراد امام کیونکہ ماں مغل فرق موجود جو کس کس بات کے قانون اور اصول قرآن سنت سے نکال کر مقرر کیے یہ ان کو زیادہ صحیح سمجھ پاؤں احمد بن محمد غنی اللہ کے اصولوں سے اسلمباد کے یا مالک کے یا ساتھی کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ اکرم ہے قرآن کے سمجھنے کے لیے یہ اکرم ہے تو کریں گے کوئی بات نہیں بشری سب ہے کہ اس قدر باتوں کو سمجھنے میں اختلاف واقع انسانوں میں ہو سکتا ہے اگر ان کا محور ایک ہے ان کا جو ہے ہدف ایک ہے وہ رسول اللہ کی جاتا ہے صلی اللہ علیہ میں ایک مسئلے میں مطمئن ہو گیا ہوں مثلاً قسطوں کا کاروبار ابن باز یہ ایک بہت بڑے حدیث کے عالم ہے وہ گزرے بند ہو گئے ادم پر تو وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اگر ایک سخت قیمت یہ مقرر کرتا ہے کہ میری یہ چیز پندرہ روپئے کی بازار میں درد کی ہے اور میں پندرہ کی بیچ دوں گا وہ کہتا ہے کہ ایسا میں قسطوں پر بیتا ہوں تو وہ کہتے بیچ لے اگر یہ کہیں کہ نقد درد کی اور ادھار پندرہ کی تو یہ حرام ہے اور کیا ف البانی ہے بہت سے اور علما جیسے کہ یہ پندرہ کیوں لے رہے ہیں مدم کے تو پیسے لے رہے ہیں اور یہ وہ کیوں گئے ورنہ کیوں اسے تکلیف کیا ہے تو پندرہ کی لے رہے اس کے پاس نقد ہوگی آ کر دس بھی لے لیں گے اس کی پندرہ کی کبھی بھی نہیں دکھے گی اب یہ دونوں علما ہیں دونوں کے پاس جلائل ہیں دونوں اپنی بات سے مرکب کرتے ہیں دونوں مطمئن ہیں اپنے اپنے جلائل کے ساتھ تو ہم دونوں میں سے کسی کو یہ ضرورت ایک اتحادی خطا پر ہے اور ایک ثواب پر ایک کو دو ازر ملے گی ایک کو اور ایک ازر ملے گا اس طرح کے اختلافات موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فی ابو دعد میں موجود ہے جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر گھٹنوں کے اندر رکھتے اور جو ایسا کرتا اپنے شجدوں کو مارتے جب کہ یہ منسوخ ہو چکا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی علم کو ورک کے لیے نہیں ہوا منسوخ خلتیوں غلامات سے اختر ہو جاتے جس طرح ابن اللہ مسودہ بخاری میں خطرہ کہ اگر کوئی جھنجو ہو جائے کہ پانی نہ ملے تو جتنی تجمن نہیں کر سکتا اسے نہا کر نماز پڑھنی پڑے گی جبکہ تجمن دونوں ملے گا تجربہ پوچھا گیا یہ فصلہ کیوں دیتے انہوں نے کہا ایک مہینہ بھی پانی نہ ملے کہ نماز نہیں پڑے گا تو انہوں نے کہا اس لیے کہ لوگ کا ہو گئے یہ مرد کا بہانا کریں گے میں بھی موجود ہے اور کریں گے اور نماز گے اب تناظر میں فتوا دے رہے ہیں کس تناظر میں وہ فتوا نہیں دیا جا سکتا وہ تناظر صحابہ کا جہاں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں سعودیہ آج کھنڈر ہے اسلامی حکومت کا کچھ بھی اس میں باقی نواز نشانات ہیں جن میں ایک نشان جو کہ لوگ نماز ضرور پڑتے کیونکہ ان کے یہاں مفتیوں کا پتوا ہے جس میں ایک نماز بھی چھوڑی ہو ہے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی آپ تو نماز ضرور پڑھیں گا نماز میں جو ان کو دیکھیں نشواز بھی کر لیں اور نماز میں وہ گھر بھی دیکھ لیتے ہیں نماز نہیں چھوڑنے کا نقصان تو جس تناظر میں عبداللہ جو مسعود فتوا دے رہے ہیں وہاں نماز چھوڑ کے کوئی ایک لمحہ کرنے کی عزت والا انسان بن کے نہیں رہ سکتا وہ اگر مار چیک وہ کہتے ہیں کہ میں مریض ہوں تو اس وقت میں نے جمون کا دیکھا تو اتنے مریضوں میں اتنی مصیبت آئے کہ بہتر سمجھے گا نہ حال ہے تو دین کو بھی کرے گا جب کا مریض ہوگا عبداللہ ابن مسود اس سے انکار نہیں کریں گے تو وہ اس کو زبردستی رہلانا تو اسے قتل کرنا صحیح بخاری ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ دلوی ہو جائے سفر اور لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں کہا کہ نہانا پڑے اس کے بڑے سر میں وہ نہایا پرانے زمانے میں آپ کو پتا بس پڑ گئی مر جائیں شہید ہو گئے نبی اللہ جب علیہ کے پاس یہ واقعہ تو انہوں نے کہا ان کا تھی انہوں نے اسے قتل کیا اگر انہیں معلوم نہیں تھا تو پوچھ لیا ہوگا اب دیکھا اتنے مسود کا فتویٰ حقیقی مریض کے لیے نہیں ہے یہ نفرے والے آدمی کے لیے کہ سوزی ہوگی یا نمونیا ہو جائے گا بڑے تو یہ بات غلط ہے تو اس اعتبار کے علماء سے اقسام ہوا کرتی ہیں امام ابن قینیہ نے یہ کتاب لکھے رف الملام انفاہمت القلام بڑے بڑے فاہمات سے جو غلطیاں ہوئی ان کے لیے کیا ازر ہو سکتے ہیں ہمیں معلوم ہو کہیں گا کہ ہم اپنے آئندہ سے درج بن رہے ہیں مثلاً حدیث خود سنائی اور بھول گئے اس کے خلاف فتوا دیں گے حدیث گئی تھی اسے صحیح سمجھیے صحیح تھی گئی سمجھیے معلوم تھی بھول گئے سو باتیں ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ الناس جن میں تحقیق کی کوئی صلاحیت نہیں ہے جب انہیں حدیث شریف پہنچ جائے اور یہ معلوم ہو منسوخ نہیں ہے اور پھر وہ عمل اس لیے نہ کرے کہ ہم چاہتی ہے مالکی حملے یہ سخت ترین مجھے ظاہر ہے کہ خط میں مبتلا نہ ہو جائے یہ رعایات وہ لما محتظر کے لیے جو اللہ سے کرنے والے اور تحقیق کی اہلیت رکھنے والے وہ صحاب سے دیکھنا صحابت اور اچھا کیا گیا اب ایک طرح سے اور ایک طرح سے لا لینا حادث کو مثبت بات نظر آتی ہے جو یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا جو تعامل تھا وہ لیا وہی فرحم اللہ نے امام بخاری مسلم کمی عیسائی جن باجا وغیرہ جنہوں نے احادیث کو اسناد کے اعتبار سے روبات سے لیے تو اس میں افضل کون سی بات یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ صحابہ عمان اللہ علی مجمعین کا تعامل جو تھا وہ تو کچھ اور تھا اور جو احادیث نقل ہوئی وہ بالکل کچھ اور ہے کیونکہ ابو عنی فرحی محلہ کے ہاں خود اپنی لکھی کتاب تو ہے کوئی ان کے لیے بھی جو کتابیں لکھی گئی فٹ میں سب سے پہلے کتاب ساڑھے تین سو سال کے بعد لکھی تھی ابوانی فرحی محلہ نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی صرف وہ اکبر بھی ان کی طرف ہی منصور ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کا تعامل ان احادیث سے جدار ہی بلکہ مخالف ہو مثلا کہ ان کا تعامل تو کو یہ کوئی رقل جدین نہیں کرتا تھا مگر احادیث رقل جبین سے اس کثرت کے ساتھ جمع ہو کہ ان کو ہندا شمار میں لانا ممکن نہ ہو ہر نماز میں یہ معاملہ ہمیں نظر آئے اسی طرح سے آمن جہ یا دوسرے مسائل ہیں بہت سے احکامات ہیں تو یہ جو ہے یہ بلکہ تشخیص پیدا کرتا ہے طبیعت میں اور امام معلوم رحمہ اللہ جو کہ خود بہت بڑے محدث ہیں وہ ہمیشہ تعامل اصحاب مدینہ لاتے ہیں ساتھ اپنی معطہ میں اور معطہ میں روایات بھی ہیں اور تعامل صحابہ بھی اس کے مطابق وہ نقل کرتے ہیں اور امام شافی بھی فقیر ہیں بہت بڑے اور امام احمد بن حمبل بھی بہت بڑے فقیر ہیں کیونکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقیر ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے اور حدیث کے علم میں اگر کوئی حنطی آدمی بھی ماشاءاللہ عالم عالم عالم زبانی ملک مزاج اگر جہاں بھی بیٹھے تو وہ دوائی دیں گے کہ ابو عنیفر علی محلہ محد میں شامل نہیں وہ فک ہے تو محد الفین جب وہ ہیں گے اس میدان میں وہ داخلے ہوئے اس میدان کے ماہر یا طے نہیں تھے تو وہ اس میدان میں اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ اذا سکتا حل حدیث وہ مرحب انہوں نے بتا دیا کہ میرا سکا یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح کسی معاملے میں بالکل سنی آ جائے تو اب وہ حنیفہ اس کا مدا گیا تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے یہ بات انتہائی پریشانی پیدا کرنے والی بات ہے ایسا ممکن نہیں کہ صحابہ کا تعامل کچھ اور ہو اور جو دیوان احادیث کے اکٹھے کیے ہوئے وہ کچھ اور ہو تو یہ احادیث کے دیوان جو بعد میں لکھے گئے ڈھائی سال دو سو سال پر یہ ایک مقروضہ احادیث مبارکہ نبی اصلم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لکھی گئی اور ان کی زندگی کے بعد جو دیش میں لکھے وہ صحیح سے موجود ہیں صحیفہ صادقہ آج بھی موجود ہے لائبریریوں میں اور اس کا فوٹو کاپی نکال کر کسی نے چھاپا بھی ہے اور طریقہ ہمام بن بن منبا جو کہ سیزن براہ راست کا جو ہے وہ رضی اللہ عنہ وہ موجود ہے اور اس میں تمام جو ہے جیسے الحمد للہ انور متن کے ساتھ صحیح بخاری نے آ چکی ہے معطب پور صحیح بخاری میں موجود ہے اس واسطے یہ مقروضہ ہے یقام حدیث کے عمل بگا نے کے لیے مسلمانوں کو بس بسا دامن گیر کیا گیا پھر بھی ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں جلدی سے بدن کبھی نہ ہوا کرے ضرور بال کو منی اس بھائی کو پھر پیار سے کہیں کہ یہ بس بسا یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ایک تم نے پریشانی پیدا کر دی کہ آپ اس جتنی جمع ہوئی وہ ساری بالکل اور تھی تامل اور صحیح ہے کیسے کرتا ہے کہ صحابہ کا تامل نہ ہاری پر کیوں نہیں بھائی ان کا فائدہ کیا جب اس پر عمل نہیں کرتے تھے کالا, کالا رسول اللہ ابو کہتے اور اس پر عمل نہیں کرتے کیا فائدہ اور اگر ابو ہریرا عمل کرتے ہیں تو بالکل سہادا کا عمل اس پر نہیں ہے یہ تو ممکن نہیں کہ وہ ہریرا یہ نہیں کہا رسول اللہ عمل کرے پھر کوئی صحابی ان کے عمل کے مطابق عمل نہ کرے سب کا عمل ڈیفرنٹ ہو مختلف ہو یہ ممکن ہے یہ تو بہت پریشانی پیدا کرنے والی بات ہے یہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جی مجھے کسی محدد سے پوچھیں کسی محق سے جب زبیٹ لیجیے پاکستان میں میرے گمان میں سب سے چوٹی کے محقط ہیں اور محدث ہیں ان سے پوچھیں ان کو ایک خیال معلوم امام بخاری کی موت جہاں تک ان کی تاریخ میں لکھا یہی ہے کہ ان کو بہت ستایا گیا تھا یہاں تک تم نے مصنون دعا دی تھی کہ اللہ اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ موت بہتر ہے تو موت دے دے اور انہیں کوئی معمول کی تکلیف ہوئی تھی اور اگر ان کو فوت ہو گئے یعنی کوئی ان کی موت مزاقہ تھے یا اس قسم کی نہیں جس سے ماض اللہ شخص کسی کو یہ شک پیدا ہو کہ ان کو پکڑ لی ایسی کوئی موت نہیں بلکہ بڑی عزت کی احترام کی موت ہے اور دنیا پر اس وقت علماء کے اندر ایک فحران مچ گیا امام بخاری کی موت اور وہ حکام سے ٹکر ہی کی وجہ سے پریشان ہوئی تھی کیونکہ یہ علماء ہمارے علماء رحمانی جین کبھی حکام کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے اور ان کی ٹکر وکام سے خواہ مخواہ ہو ہی جاتی تھی کسی نہ کسی ہوتی تھی جبکہ آج کے حکام تو کفر کے مرتبے تھے وہ حکام تو خیانت کرتے تھے یا فرق کرتے تھے یا ظلم کرتے تھے تو یہ علماء بولے بغیر نہیں رہتے تھے اور ان پر آفت آتی تھی آج کے حکام تو کھل کھلا کفر کر رہے ہیں اسلام کے مقابلے میں اپنا دین جو ہے وہ نافذ کر رہے ہیں مسلمانوں کو پکڑ کر کفار کے حوالے کریں کفار میں کھل کر ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے گھیرا سان کیا ہوا مسلمانوں آج کے اسلام کے ساتھ مل کر علماء کو ان کی خوشامد کرنا یہ تو قطعی طور پر کسی طرح بھی جائز نہیں